ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے شہادت دیں گے کہ صداقت و حقیقت سے منہ مو موڑنے اور باطل پرستی پر کرنے کی بدولت کس طرح یہ قومیں عبرتناک انجام سے دو چار ہوئی رین ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے یہ ایک لطیف انداز بیان ہے پہلے حکم ہوا ان سے پوچھو زمین و آسمان کی موجودات کس کی ہیں سائل نے سوال کیا اور جواب کے انتظار میں ٹھہر گیا مخاطب اگرچہ خود قائل ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن نہ تو وہ غلط جواب دینے کی ضرورت رکھتے ہیں اور نہ صحیح جواب دینا چاہتے ہیں کیونکہ اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو انہیں خوف ہے کہ مخالف اس سے ان کے مشقانہ عقیدے کے خلاف استدلال کرے گا اس لیے وہ کچھ جواب نہیں دیتے تب حکم ہوتا ہے کہ تم خود ہی کہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ الْعَلِيمُ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے الیم فریتی امیر تن اکون اول من اسلم ولی تکون مین المشرقی کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرقوں میں شامل نہ ہو جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے اس میں ایک لطیف تعریف ہے مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ سب اپنے ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹ نہیں جما سکتا جب تک کہ اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پرستار اس کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کریں کسی دیوتا کا دربارے خداوندی سج نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی علیشان مندر میں نہ رکھے اور اس کو تزئین و آرائش کے سامانوں سے آراستہ نہ کریں سارے بناوٹی خدا بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی آپ اپنے بلبوتے پر قائم ہے اور جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہے خوف تو ربی ادب ناغیر کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی میں اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمائع کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے قُلْ ایو شیئن اکبر شہادہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أشهد قل انما هو واحد ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبے کر دوں کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے یعنی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کی طرف سے معمور ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض قیاس یا گمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے جس کے بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے پر سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس جہان ہست و بود میں خدا کے سوا اور بھی کوئی کارفرما حاکم زی اختیار ہے جو بندگی و پرستش کا مستحق ہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا یعنی اگر تم علم کے بغیر محض جھوٹی شہادت دینا چاہتے ہو تو دو میں تو ایسی شہادت نہیں دے سکتا الف الہم فہم لین جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اجتباہ پیش نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا یعنی کتب آسمانی کا علم رکھنے والے اس حقیقت کو غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے اور خدائی میں کسی کا کچھ حصہ نہیں ہے جس طرح کسی کا بچہ بہت سے بچوں میں ملا جلا کھڑا ہو تو وہ الگ پہچان لے گا کہ اس کا بچہ کون سا ہے اسی طرح جو شخص کتاب الہی کا علم رکھتا ہو وہ الوہیت کے متعلق لوگوں کے بے شمار مختلف عقیدوں اور نظریوں کے درمیان بلا کسی شک کو اشتباہ کے یہ پہچان لیتا ہے کہ ان میں سے عمر حق کون سا ہے